الحمد لله الحمد لله على سيد وخاتم فأعوذ بالله من حمب ایک سو چونتیس لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليهم والده حضرت تعالی عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن أحدكم حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ <تصفيق> <تصفيق> الفاظ سارے کے سارے آپ کے سامنے گزر چکے ہیں لا يؤمن و ایمان لانا أَكُونَ ہو جانا أَحَبَّ پَسَنْدِيدَ والد والد والد بچہ اولاد والناس لوگ اجمعین سب کے سب <تصفيق> لا مینو اہاد نہیں ہے تم میں سے کوئی ایک مومن لا یق مینو نہیں ہے مومن اہاد تم میں سے کوئی ایک حتہ اکونا یہاں تک کہ ہو جاؤں میں یہاں تک کہ ہو جاؤں میں احبا الہی ہے اس کے نزدیک پسندیدہ احبا زیادہ پسندیدہ ہی ہے اس کی طرف یا اس کے نزدیک میں والد ہی اس کے والد سے و والدی اس کے بچوں سے اس کے اولاد سے وہ ناس اجماعی اور تمام لوگوں سے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نہ ہو جاؤں والدین سے اس کی اولاد سے اور تمام دنیا کے انسانوں سے بھی زیادہ پسندیدہ جب تک میں نہ ہو جاؤں اس وقت تک تم میں سے کوئی ایک مومن نہیں ہو سکتا اس سے قبل آپ نے اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث پڑی ہے لا احدكم حتّى تب لما تب تم میں سے کوئی ایک مومن ہو نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ اس کی خواہشات اس چیز کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں اور اس حدیث مبارکہ میں خود اپنی ذات کے متعلق فرمایا جا رہا ہے وہاں پر آپ کی تعلیمات کے حوالے سے بات تھی کہ میری جو تعلیمات ہیں وہ جب تک اس کے اتباع نہیں کرے گا اس وقت تک مومن نہیں اور یہاں کیا ہے جب تک کہ میں اس کا محبوب نہ بن جاؤں جب تک کہ وہ مجھے سب سے زیادہ عزیز نہ سمجھے جب تک کہ وہ مجھے سب سے زیادہ پسند نہ کرے حتیٰ کہ اپنی والدین سے اپنی اولاد سے اور تمام دنیا کے انسانوں سے زیادہ جب تک میں عزیز نہ ہو جاؤں اس وقت تک وہ مومن انسان نہیں ہو سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان نبی یو اولا من انفسهم سم و ازواج مہاتم انبی اولا بالمنین من انفسهم انبی اولا کہ نبی زیادہ بہتر ہے زیادہ قریب ہے بالمنین مؤمنین کے ساتھ من انفسهم سہم کہ خود ان کی جانوں سے بھی زیادہ بڑی عجیب بات ہے یہ النبی اولا بالمؤمنین مکمن وہ زیادہ قریب ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ انسان اپنا فائدہ جتنا بھی سوچ لے اتنا فائدہ وہ اپنے لیے نہیں سوچ سکتا جتنا فائدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کے بارے میں سوچ کر گئے ہیں. جتنی بلائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے سوچی ہے اتنی بڑھائی انسان خود اپنے لیے بھی نہیں سوچ سکتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بڑھائیاں اور جتنی خیریں اپنی امت کے لیے مانگی ہیں خود انسان ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا یہ ہے النبی اولا بالمؤمنین من نبی یہاں پر کیا فرمایا تھا اللہ اکون والدی گویا سمجھیں کہ اسی آیت کی یہ تشریح ہے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نہ بن جاؤں سب سے زیادہ میں اس کا محبوب نہ بن جاؤں حتیٰ کہ اس کی اولاد سے بھی زیادہ حتیٰ کہ اس کے والدین سے بھی زیادہ اور پوری دنیا کے انسانوں سے بھی زیادہ جب تک مجھے وہ پسند نہیں کرے گا اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا سوال بہت دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ہمیں اپنے بچے بہت پیارے لگتے ہیں ہمیں ان پر بہت زیادہ پیار آتا ہے ہمیں اپنے بہن بھائی بہت اچھے لگتے ہیں ہمیں اپنے والدین بہت اچھے لگتے ہیں ہمیں اپنی والدہ پر بہت پیار آ رہا ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتا لیکن ہم ان سے کیا ہو رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ پیار کر رہے ہوتے ہیں ہم ان پر فرفتہ ہو رہے ہوتے ہیں ہم ان پر اپنی جان پیدا کر رہے ہوتے ہیں اتنی زیادہ ہم محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں سے اپنے بہن بھائیوں سے اپنے والدین تو کیا مطلب کہ ہم مومن نہیں ٹھہرے یاد رکھیے گا محبت کی دو قسمیں ہیں محبت کی دو قسمیں ہیں ایک محبت تب اور ایک محبت عقلیہ محبت تب جو فطرتاً ہمیں ایک محبت ہوتی ہے کسی بھی طبیعت کی وجہ سے یعنی طبیعت کے زیادہ میدان ہونے کی وجہ سے تب انسان کسی کی طرح مائل ہو جاتا ہے غیر اختیاری طور پر اور دوسرے نمبر پر ہے محبت عقلیہ سوچ سمجھ کر سوچ سمجھ کر اختیار کے ساتھ غیر اختیاری نہیں اختیار کے ساتھ محبت کرنا یہ ہے محبت عقلیہ محبت سمجھ میں آئی ایک محبت تغیر ہے جو غیر اختیاری طور پر ہے کسی کی طرف بھی انسان مائل ہو سکتے اپنی اولاد کی طرف اپنے والدین کی طرف بہن بھائیوں کی طرف کسی کی بھی طرف اور نمبر دو ہے محبت اقلیت جو اختیار کے ساتھ سوچ سمجھ کر جو محبت ہوگی یہ اس سے کیا ہے درجے میں بڑھ کر محبت تباہی سے اب جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے متعلق ہے اس حدیث میں جب فرمایا جا رہا ہے کہ حتہ اقوام اس محبت سے کون سی محبت مراد ہے محبت اقلییہ مراد ہے محبت طبعی مراد نہیں ہے اس لیے اگر کوئی شخص اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے والدین سے محبت کرتا ہے تو یہ اس کی محبت طبعیہ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہ محبت اقلییہ ہے اس کی دلیل اس وقت اگر آپ کے سامنے میرے سامنے کوئی بھی شخص میرے والدین کو آپ کے والدین کو آپ کے بچوں کو آپ کے بہن بھائیوں کو اگر کوئی گالی دیتا ہے تو ہم برداشت نہیں کرتے یہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن اس وقت جو ہمارے جذبات ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے ہو سکتا ہے کہ ہم اسے برداشت بھی کر لیتے ہیں کئی دفعہ برداشت کر لیتے ہیں جواب بھی نہیں دیتے لیکن اگر اسی مرحلے پر اسی مقام پر الیاز بلّہ وہ وقت اللہ کسی پر نہ لائے کہ اگر اس مومن کے سامنے اگر کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بے ادبی ولا لفظ بھی بولتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس شخص کی جان لے لیں اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھتے یہ ایمان کا جذبہ ہے یہ ایمانی جذبہ ہے یہ محبت یا عقلی ہے یہ سوچ سوچی سمجھی اور اختیاری محبت ہے والدین کے ساتھ بچوں کے ساتھ دوست احباب کے ساتھ جو محبت ہے وہ فطری محبت ہے تب محبت ہے لیکن یہاں محبت محبت عقلی ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی بے ادبی والا جملہ بھی بولے اور ہم اسے برداشت کر لیں ایسا ممکن ہی نہیں ہے یہ محبت محبت اقلی ہے حدیث کی روح سے یہ محبت اکلی ہے کہ, رسول اکرم فرما رہا ہے کہ اس وقت تک کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے لیے سب سے پسندیدہ نہ بن جاؤں اور دوسری طرف دیکھیے گا کمال درجہ کیا ہوگا یہ تو ٹھیک ہے ایمان ہو جائے گا کمال درجہ ایمان میں کیا ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس سے عقلاً بھی محبت ہو طبعا بھی محبت ہو ہر وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہو آج ہم بڑے دعوے کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اور اگر ہمارے سامنے کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے تو ہم سب سے پہلے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے لیکن ذرا ہم اپنی زندگیوں پر بھی تو نظر ڈالیں کہ کیا ہماری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہے کیا ہم اپنی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرتے ہیں آپ علیہ الصلاۃ و نے جس طریقے سے پوری زندگی گزاری ہے کیا ہم اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں آپ علیہ السلاۃ و کے جو گھر کے معاملات تھے یا شہر کے معاملات تھے لوگوں کے ساتھ جو تعلقات تھے کیا ہمارے وہ تعلقات ہیں تو یاد رکھیے گا پھر بات وہیں پر آتی ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لا بقا من الاسلام الا اللہ اسم آخر زمانہ وہ زمانہ آ جائے گا کہ اسلام باقی نہیں ہوگا مگر صرف اور صرف اس کا نام وہ لا بقا من الق الا رسمه رسم قرآن باقی نہیں ہوگا مگر صرف اور صرف اس کے نقوش آج یہی حال ہے ہمارے ہاں صرف بلند بلند و بالا دعوے تو ہیں لیکن حقیقت کچھ نہیں ہے آج ہم بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم امتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آج ہم بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم قرآن کے محافظ ہیں ہم قرآن والے ہیں ہم مسلمان ہیں لیکن اگر زندگیوں پر ایک نگاہ ڈالی جائے تو کسی کی زندگی میں بھی قرآن احکامات اور قرآن تعلیمات نہیں ہیں آج یہی حال ہے نایب کامن السلام اللہ آج ہم نام کے تو مسلمان ہیں لیکن ہماری زندگیوں پر ایک نگاہ ڈالی جائے تو مسلمانوں کا ایک عمل بھی نہیں ہماری زندگی میں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ایمان کا حصہ ہے آپ علیہ سے محبت ایمان کا جز ہے اس کے بغیر ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا لیکن کمال ایمان کیا ہے آپ سلاۃ والسلام سے محبت عقلی بھی ہو آپ علیہ السلاۃ والسلام سے محبت فطری بھی ہو ہم ہر کام میں یہ دیکھیں کہ میرے پیغمبر کا طریقہ کیا ہے میرے پیغمبر نے نماز پڑھی ہے تو کس طریقے سے میرے پیغمبر نے روزہ رکھا ہے تو کس طریقے سے میرے پیغمبر نے اولاد کی تربیت کے حوالے سے بتایا ہے تو کس طریقے سے میرے محبت میرے پیغمبر کا جو طریقہ گھر والوں کے ساتھ رہنے، رہن سہن کیا ہے وہ کیسا ہے میرے پیغمبر کے حالات لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں اپنے عزیز و اقارت کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں شہر والوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں غیروں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں, تعلقات کیسے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی میں اس کو فالو کرتے ہیں نہیں تو پھر یاد رکھیے گا کہ ہمارے پاس صرف اور صرف مسلمانوں کا نام ہے عمل نہیں ہے اگر کسی کی زندگی میں یہ باتیں ہیں الحمد للہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا شکر ہے بہت بڑا احسان ہے اگر کسی کے پاس یہ باتیں ہیں اگر نہیں ہے تو سوچنا چاہیے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ کیوں نہیں ہے اس لیے تو اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عقلی ہونا یہ ایمان کا تقاضا ہے اس کے بغیر ایمان کا ایمان ہے ہی نہیں ہے اور ایمان کامل کیا ہے آپ سے محبت عقلی بھی ہو آپ سے محبت کیا ہو فطری بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے محبت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں سے محبت ہو بالخصوص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو آپ کی عظیم جماعت سے محبت ہو آپ کے نئے نام لیواؤں سے محبت ہو اللہ کے ولیوں سے محبت ہو اللہ والوں سے محبت ہو صنف صحیح سے محبت ہو اہل سنت والجماعت جو صحیح منحض اور صحابۂ کرام اللہ تعالی علیہم اجمعین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلنے والے ہیں ما انا علیہ و اصحابی جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اس پر چلنے والے لوگوں کے ساتھ محبت ہو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح صحیح راستے پر چلنے کے توفیق عطا فرمائے آپ علیہ السلات وسلام سے اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات سے اور آپ کے پسندیدہ اور جتنے بھی مقرب بندے ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ عقلی بھی اور تغعی بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے لا یؤمن مینو تم میں سے کوئی مومن ہو نہیں سکتا لا یؤمن احد نہیں ہے تم میں سے کوئی مومن حتی اکونا حتی اکونہ یہاں تک کہ ہو جاؤں میں احبہ علیہ زیادہ پسندیدہ اس کے نزدیک میں والدی ہی اس کے والد سے وولدی ہی اور اس کی اولاد سے وننا سے جمعین اور سب کے سب لوگوں سے ترکیب دیکھئے گا لا یؤمنو فیل احدو کم احدو مضاف کم ضمیر مضاف علیہ مضاف مضاف علیہ ملکر فاعی جار اکونا فیل ناقس اسم ضمیر اس کا اسم اکونا کے اندر ضمیر آنا متکلم کا سیغ ہے اس میں ضمیر آنا اس کا اسم احبہ علی میں والدی و والد ہی, ہی احبا سغ اس میں تفزیل احبا سغا اس میں تفظیل اس میں ضمیر اس کا فائل ہوا ضمیر اس میں فائل مجر جار مجرور مل <سؤال> کر مطالع اول ہوئے تفضیل کے والدی ہی والد مذافل وی وزاف حمیر مضافل مزاح مضافل مل کر معطف اول واؤ ہر فاطف انا سے انا سے مؤکد اجمعین تاقید مقد تاقید مل کر معطوف ثانی تو والدی ہی ماتوف اپنے دونوں معطفوں یعنی ولدی ہی اور انا سے دونوں ماتوفوں سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر مجرور منجار کے لیے جار مجرور مل کر مطالع مطالعہ ثانی ہوئے احب سیغ میں تفصیل کے احب سیغ میں تفضیل اپنی ضمیر فاحل اور دونوں متعلقوں سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبریں اکونا اکونا کے لیے خبر اکونا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مصدر کے مجرور حتٰ جار کے لیے جار مجرور مل کر متعلق ہوئے لا فعل کے لا فعل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا ٹھیک ہے جی ایک مرتبہ پھر سے سن لا فعل, مزاف مل کر حتا جار اکون فعل ناقص اسم ضمیر اس کا اسم احبا میں تفضیل اس میں ضمیر اس کا فائل اللہ جار حضمیر مجرور جار مجرور مل کر متعلق اول ہوئے احبا سغ اس میں تفضیل کے منجار والد مذاف حمیر مضافل مضاف مظافل مل کر ماتو فعال و حرف عاطف ولادی مضاف ولاد مضاف زمین مظافل مضاف مضافل مل کر ماتوف اول عاطفہ اننا عطف محقد اجماعین تاکید محقد تاکید مل کر ماتوف ثانی معتوف علیہ اپنے دونوں معتوفوں سے مل کر جملہ معتوف ہو کر مجرور منجار کے لیے جار مجرور مل کر مطالعہ کے سانوں بہ سغیر اس میں تفضیل کے احب ب سغ اس میں تفضیل اپنی ضمیر فعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبرے اکونہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مصدر کے مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے لا بن فعل کے لا بن فعل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ حدیث نمبر 135 لا يحل لمسلم ان يحجر اخاہ فوق صلاة حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسر ضرور اس کا معنی ہوتے ہیں چھوڑنا ترک کر دینا قطع تعلق ہو جانا فوق کا اوپر سلاطن منع تین فمن حضرت پھر وہی فمات مانا مر جانا دخل النار داخل ہونا آپ میں دیکھیے ترجمہ مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے جو ہو, یہ جوڑا چھوڑ دے وہ اپنے بھائی کو یہ کہ مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ چھوڑ دے وہ اپنے بھائی کو مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے یہ جوڑا احاؤ یہ کہ چھوڑ دے وہ اپنے بھائی کو فو کا تین دن سے اوپر فو کا سلا تین دن سے اوپر پھر سے دیکھیے لا يَحِلُّ لِمُسْلِمِن جائز نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے اَنْ يَحْزُرَ اَخَاهُ کہ چھوڑ دے اپنے بھائی کو فوق سلاسن تین دن سے اوپر فَمَنْ حَجَرَ فوق سلاسن فَمَاتَ فَمَنْ حَجَرَ پس جس نے چھوڑ دیا فوق سلاسن تین دن سے اوپر فَمَاتَ اور مر گیا دَخَلَ النَّارَ تو جہنم میں داخل ہوگا حا پمن حضر فوق جس نے چھوڑ دیا تین دن سے اوپر اور اسی حال میں وہ مر گیا دخل تو جہنم میں داخل ہوگا یہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا مطلب ہے حدیث کا لا يحل یاد رکھیے گا کہ اسلام کا جو مزاج ہے وہ تعلق پر ہے سلاحمی پر ہے آپ کو کئی سارے رشادات ملیں گے تعلقات کی بنیاد پر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لیس لئی من لم يرحم صغیرنا ولم یوکر کبیرنا لم يرحم صغیرنا ولم یوکر کبیرنا فلح سمنا جو چھوٹوں پر شقت نہ کرے بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے اسی طریقے سے ایک لمبی حدیث ہے جس کا ایک جز یہ بھی ہے کہ سل منقطع سل منقطع کہ آپ اس شخص سے ساتھ تعلقات کو استوار رکھیے اور تعلقات جوڑے رکھیں مل جل کر رہیں کہ جو آپ سے تعلق کو توڑنا چاہتا ہے آپ اس شخص سے تعلق کو ملا لیں جو آپ سے تعلقات توڑنا چاہتا ہے آپ اس سے اپنے تعلقات قائم رکھیں تو لا لائن کا سلاخ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تین دن سے زیادہ اپنے کسی بھائی کو چھوڑے بھائی سے تین دن سے زیادہ ناراض رہے یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے اور اگلی بات اگر کوئی شخص تین دن سے زیادہ اس سے ناراض رہا اور اسی حال میں وہ مر گیا جہنم میں داخل ہوگا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہا ہے بداؤ شریف کی روایت ہے مستد احمد کی روایت ہے مشکات شریف کی روایت ہے تو اب یہ بات سمجھیے گا کہ تعلق توڑنا قطع تعلق دو بنیادوں پر ہو سکتی ہے جیسے آپ نے پیچھے ایک حدیث پڑھی ہے من احب عل و آپ ایمان من علّاہستانحب اللہ اب اب آط و من اللہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اللہ کے لیے بوس کیا اللہ کے لیے کسی کو عطا کیا اور اللہ کے لیے کسی سے روک لیا فقدست مل المان تو اس شخص کا ایمان کیا ہو گیا کامل ہو گیا تو اگر قطا تعلقی یہ اللہ کے لیے یعنی کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ فاسق و فاضر ہے اگر اس کے تعلق کو قائم رکھا جائے گا تو پھر اس فجور میں انسان مبتلا ہوگا اگر اس کی سہوبت اختیار کی جائے گی تو گناہ ہی گناہ نہ ڈوبتا چلا جائے گا تو ایسے شخص سے تو قطع تعلق ہی ایمان کا حصہ ہے یہ تو عین ایمان ہے ٹھیک ہے جی یہ ایک بات ہے لیکن دوسری طرف ایمان کے لیے نہیں اللہ کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے اپنے مقاصد کے لیے اگر تعلق قطع تعلقی ہے ناراضگی ہے تو یہ جائز نہیں ہے اگر اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیاوی مقاصد کے لیے یا کسی اور وجوہات کی بنیاد پر قضا تعلقی ہو رہی ہے تو یہ قطع تعلقی ناجائز اور حرام ہے چاہیے تو یہ تھا کہ بالکل لمحہ بھر کے لیے بھی قدرت کی جائز نہ ہوتی لیکن آپ علیہ سلاح تو نے اس کی انتہا تین دن فرمائی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تین دن اگر تین دن سے زیادہ ہوگا تو یہ ناجائز اور حرام ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ حالات کے اعتبار سے عرف کے اعتبار سے ماحول کو دیکھتے ہوئے بعض دفعہ ہمیں اپنوں سے ہی اتنے زیادہ شرور نقصانات ملتے ہیں دنیاوی اعتبار سے کہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں ان سے قطع تعلقی پر اب کیا ہے اپنے ہی لوگ اپنے دشمن بن جاتے ہیں اگر وہ گھر آتے ہیں اگر ان سے بات کی جائے تو ان سے شر ہی دیکھنے کو ملتا ہے تو یاد رکھا جائے اس, اس کا حل یہ ہے کہ کم از کم بالکل قطع تعلقی تو نہ کی جائے لیکن اس حد تک ہو کہ دعا اور سلام باقی ہو اگر ہمیں کبھی بھی ضرورت پڑے تو ہم ان سے کسی بھی حوالے سے ان سے بات کرنا چاہیں تو کر سکیں ہمیں اس میں کوئی ہر کبھی محسوس نہ ہو ضروری نہیں ہے کہ ہم اس قدر ہی ان کے ساتھ تعلقات رکھیں کہ ہم ہر اپنی خوشی ان سے شیئر کریں ہر اپنا غم ان سے شیئر کریں نہیں بالکل قطع تعلقی بھی نہ ہو کہ بالکل کٹ کر رہ جائیں نہ ان سے کوئی لینا دینا نہ ہمارا ان سے کوئی بالکل ایسا نہ ہو بلکہ کم از کم دعا اور سلام کی حد تک باقی ہو یہ ضروری ہے حدیث کی رو سے اگر کسی شخص سے شرور ہی ملتے ہیں برائیاں ہی ملتی ہیں اگر اس سے بات بھی کی جاتی ہے شر ہی ملتا ہے تو پھر اس کے ساتھ تعلق رکھنے کا یہ ہے ہاں اگر وہ فاصلے کو فاضر اگر دین کی بنیاد پر ہم اگر اس اسے تعلق، قدا تعلقی کرتے ہیں وہ تو جائز ہے وہ تو ایمان کا حصہ ہے لیکن دنیاوی اعتبار سے دنیا کا ماحول کے اندر رہتے ہوئے اپنے ماحول کے اندر دیکھتے ہوئے کس شخص سے قدا تعلقی تو وہ پھر اس کے لیے یہ بات ضروری ہے حدیث میں آتا ہے